الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزلله ومن يذلل فلا هادية له ونشهد الله إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ان عبده ورسوله اللہم محمد آل محمد كما ابراہیم والا آر على اللہ بار کالا محمد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 وكل بدعة زلالة وكل زلالة في المار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان اِنَّهُ لَكُمْ عَضُفٌ مُّبِين حمد و صنعہ اور ذرود و سلام کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے بھی الجامعی الصحیح میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے میرے اس خواب کی تعبیر بتا دے نبی علیہ صلاح و سلام نے اس سے خواب سنا خواب میں وہی بتا رہا ہے کہ میں نے خام میں یہ دیکھا ہے کہ میں اور میرے کچھ ساتھی ایک جگہ پر ہیں اور اوپر ایک چھتری نما بادل کا ٹکڑا ہے جس نے ہم پر سایہ کر رکھا ہے اور اچانک میں نے دیکھا کہ اس بادل کے ٹکڑے سے گھی اور شہد یہ دو چیزیں برسنے لگی تو ہم جتنے بھی ساتھی تھے ہم جمع کرنے لگ گئے کسی کے ہاتھ میں زیادہ لگی چیزیں کسی کے ہاتھ میں کم لیکن خالی ہاتھ کوئی نہیں رہا پھر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے لٹکتی ہے اور زمین کو چھو رہی ہے آپ اس کے پاس کھڑے ہیں اور پھر آپ اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھنے لگ گئے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے آپ غائب ہو گئے جب آپ غائب ہوئے تو آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی آپ کے طریقے پہ چلتا ہوا غائب ہو گیا پھر ایک اور شخص نے پکڑی وہ رسی وہ بھی ایسے ہی پھر تیسرے شخص نے پکڑی وہ چڑھنے لگے تو رسی ٹوٹ گئی پھر اس رسی کو جوڑا گیا پھر اس نے کوشش کی اور وہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا وہ غائب ہوا اور میری آنکھ کھل گئی میرا یہ خواب ہے اس کی تعبیر بتائیں سیدنا ال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو شریف فرماتے ارض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بتاؤ اس کی تعبیر تو سیدنا ابوبکر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ز ایک چھتری نما بادل کا ٹکڑا دیکھا ہے یہ اسلام ہے اور جن جن لوگوں پہ سایہ کیے ہوئے ہیں یہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سارے مسلمان ہیں یہ دو چیزیں جو برس رہی ہیں یہ قرآن مجید اور حلامت القرآن قرآن کا مٹھاس ہے جو اوپر سے آ رہی ہے، کتاب جو آپ نے رسی دیکھی ہے آسوان سے زمین کو ٹکرا رہی ہے اے اللہ کے پیغمبر سیرات کل مستقیم یہ آپ کا سیدھا راستہ ہے آپ کا رسی کو پکڑ کے اس رسی پہ چڑھ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا الا سیرات مستقیم آپ اللہ کے اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے آپ کے بعد جو آپ کا جانشین بنے گا وہ صدیق کو معلوم نہیں تھا کہ وہ میں ہوں گا آپ کے بعد جو آپ کا جانشین بنے گا وہ بھی آپ ہی کے طریقے پر آپ کے ہی راستے پر چلے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو بھی آپ کے راستے سے نہیں ہٹا سکے گی حتیٰ کہ وہ بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ جائے گا اس کے بعد پھر اس کا جو جانشین اور خلیفہ مقرر ہوگا اس کی حالت بھی ایسے ہی ہوگی پھر اس کے بعد جو تیسرا شخص آئے گا اس کے دور میں حالات خراب ہو جائیں گے اس کے دور میں حالات خراب ہو جائیں گے وہ حالات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کاب پا لے گا لیکن جان دے دے گا حالات کو تو کابو پا لے گا لیکن جان دے دے گا وہ بھی فوت ہو جائے گا اس راستے سے نہیں ہٹے گا سیدنا ابو بکر صدیق یہ خواب کی تعبیر بتا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تو آپ بتائیں کہ میں نے تعبیر ٹھیک بتائی ہے یا غلط یہ خواب خوابوں سے متعلق یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اس کی کیا حیثیت ہے صرف نبی کا خواب ہی حجت ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کا ناب خواب غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. تعبیر بھی نبی بتائیں تو سو فیصد ٹھیک ہے کوئی اور بتائے تو تعبیر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی لیکن یہاں جو نقطہ ہم نے سمجھنا ہے آج کے اس خطبے میں وہ یہ ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم میں اس امت کے سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بخاری کی حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر علم ابو بکر ہم صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے وہ صحابہ میں بھی سب سے بڑے عالم تو اس امت کے سب سے بڑے عالم جو ہے ابو بکر ہے جب بات اپنی سمجھ کی آئی یہ تعبیر انہوں نے اپنی سمجھ سے بتائی جب بات اپنی سمجھ کی آئی تو اپنی بات کو انہوں نے بھی رسول اللہ کے سامنے پیش کیا کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ابو بکر صدیق جو اس امت کے سب سے بڑے عالم بھی اور اس امت کے سب سے افضل ترین انسان بھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بارہا جنت کی بشارتیں پا لینے والے سن لینے والے صحابی وہ بھی اور ان کا عقیدہ بھی ہے کہ میری بات بھی غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے میری بات بھی تصدیق کی محتاج ہے وہ کس کی تصدیق کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فہم کو دل و دماغ میں بٹھائیے اس سوچ کو دل و دماغ میں بٹھائیے تو سارے اختلافات فرق جھگڑے یہ ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم اس فہم کو سمجھ لیں کہ جو ابو بکر کی ہے ابو بکر اللہ کے نبی پر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کی بات میں بھی خطا غلطی کا احتمال ہے تو بتائیں اس امت کا کون سا ایسا عالم ہے امام ہے مشتحد ہے محدث ہے جس کی بات میں غلطی کا احتمال نہ ہو غلطی کے احتمال سے پاک صرف اور صرف محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ آپ ہی معصوم ان لکھا تھا. آپ کے سامنے تصدیق شدہ بات آپ کی تصدیق شدہ بات وہ دین ہے آپ کچھ کہیں کچھ کریں کچھ فرمائیں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ خود دلیل ہیں آپ خود دلیل ہیں. آپ کے بعد ابو بکر عمر، عثمان علی رضی اللہ عنہم، یہ سارے صاحبہ یہ بھی کوئی بات کہیں تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل کے محتاج ہیں دلیل اللہ کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کے خواب ابو بکر صدیق کی تعبیر نبی علیہ السلام نے فرمایا اختب تبادا ہاں ہاں ابو بکر خواب کی تعبیر درست بتائی لیکن اس میں غلطی رہ گئی ہے غلطی رہ گئی ہے ابو بکر صدیق سے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ غلطی رہ گئی ہے خطا رہ گئی ہے نبی علیہ السلام نے وہ خطا نہیں بتائی وہ غلطی کی طرف نشاندہی نہیں کی لیکن یہ بتا دیا کہ غلطی رہ گئی خیر محدثین و آج تک بحث کرتے ہیں کہ کیا غلطی ہو سکتی ہے وہ اسلام کی چھتری وہ مسلمان وہ سیدھا راستہ آپ کا چلے جانا آپ کے بعد ابو بکر کا آنا پھر عمر پھر عثمان کے دور میں حالات خراب ہوئے حالات خراب ہوئے بہرحال وہ کامیاب ہو گئے کنٹرول کر لیا شہید ہو گئے لیکن حالات بے قابو ہوئے ایک بار تو مختلف اہل علم محدثین نے مختلف توجیحات بتائی ہے حافظ ابن حجر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ابو بکر صدیق نے بتایا کہ جو دو چیزیں اوپر سے برس رہی ہیں گھی اور شہد یہ دونوں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں。اور ابو بکر نے کہا یہ قرآن اور قرآن کا مٹھاس یہ ایک ہی چیز ہے انہیں کہنا چاہیے تھا ایک قرآن اور ایک حدیث یہ دو چیزیں جو اتر رہی ہیں آسمان سے آنے والی چیز اللہ کی وہی تام ہے اور اللہ کی وہی قرآن کی شکل میں ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث سنت کی شکل میں ہے شاید یہی وہ غلطی کہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کیونکہ آسمان سے دو چیزیں آئیں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اوتی تل قرآنا وہ وہ حدیث مجھے قرآن دے کر بھیجا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث تو یہ دو چیزیں آسمان سے آئی یہی ہمارا دین یہ چونکہ آسمان سے آئی یہ اللہ کی بہن یہ غلطی سے پاک اس کے علاوہ ہر شخص اس میں خطا کا اہتمال ہے اور جس میں خطا کا احتمال ہو اس کا قول اور عمل دین نہیں بن سکتا اس کا قول اور فیل دین نہیں بن سکتا دین وہی چیز ہے جس میں خطا کا احتمال نہیں بات اچھی ضرور ہے کہ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمائیں لوگو نماز پڑھو یہ اچھی بات ہے نماز پڑھو صدیق کا یہ جملہ دین نہیں ہے دین کے مطابق ہے دین کیا ہے اللہ فرمائے عقیم السلاط نماز پڑھو یہ دین ہے نبی فرمائے نماز پڑھو یہ دین ہے میں کہوں آپ کہیں زید بکر کہے یہ دین کے مطابق ہے یہ بات دین کے مطابق ہے دین نہیں ہے دین اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان کیونکہ اس طرح کی باتوں کو ہم دین کہنے لگ جائیں تو پھر وہ باتیں جو غلط ہو سکتی ہیں ہماری سمجھ کے اعتبار سے کیونکہ سمجھ میں غلطی تو آ جاتی ہے سمجھ میں غلطی تو ہو سکتی ہے سمجھنے میں اور یہ غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہوئی ہے سمجھنے میں غلطی جلیل القدر صحابہ سے ہوئی ہے تابعین سے ہوئی ہے امہات المؤمنین سے ہوئی ہے دیکھیے حدیبیہ کے موقع پر سفر حدیبیہ ایک معروف سفر ہے نبی علیہ السلام کا چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں روک دیا گیا حدیبیہ پر ملاقاتیں چلتی رہی مذاکرات چلتے رہے آخر میں صلح ہو گئی سلاح جن پوائنٹس پہ ہوئی شرائط پر ہوئی وہ یہ کہ اس سال واپس چلے جاؤ اگلے سال عمرے کے لیے آنا تین دن کے لیے رہنا تمہارا کوئی بندہ ہمارے پاس رہ گیا آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس آیا تم واپس کرنے کے پابند رہو گے اس طرح کی شرائط آئے ہوئی مصالحت ہو گئی نبی علیہ سلام اٹھے صحابہ کو جمع کیا ہم دو سلاب بیان کرنے کے بعد فرمائے لوگوں اٹھو وہ چلے تھے وہاں سے جانور لے کے چلے تھے وہاں جا کر قربان کریں گے اٹھو اپنے جانوروں کو قربان کرو بال مڑواؤ احرام کھولو اور واپس چلتے ہیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں اٹھا نبی علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا اٹھو جانوروں کو قربان کرو حلق کرو احرام کھولو اور واپس چلے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا تیسری بار جب آپ نے فرمایا کوئی نہیں اٹھا آپ انتہائی غم سے نال ہو گئے اور پریشانی کی کیفیت میں اپنے ایک خیمے میں چلے گئے جو خیمے لگائے گئے تھے وہ خیمہ ام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا میری اور آپ کی اسما ام سلمہ نے جو بڑی ذہین و فتی خاتون ہے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اصردہ پریشان حال عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر ہم آپ پر قربان ہوں خیریت تو ہے کیوں پریشان نظر آ رہے کہا میرے ساتھی انہیں میرا ساتھ چھوڑ دیا کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کے ساتھی وفادار ہیں جانسار ہیں آپ کے ساتھی دردنے کٹوا دیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کہا انہوں نے چھوڑ دیا میں نے مسالد کر لی صلح کر لی میرے اس فیصلے کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ام سلام عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی انہوں نے آپ کی بات کو نہیں سمجھا ہوگا انہوں نے آپ کی بات کو نہیں سمجھا ہوگا تھوڑی دیر پہلے جب عثمان مکہ والوں کے ہاتھ میں تھے آپ اس درخت کے نیچے ان سے بیت لے رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اور اب آپ نے یہ بات کی ہو سکتا ہے یہ سمجھے ہوں کہ اللہ کے نبی ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ ابھی تو بہت لی کہ ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے عثمان کو انہوں نے شہید کیا ہے تو عثمان کا بدلہ لیں گے عثمان آگے گئے کہیں آپ ہمارا امتحان نہ لے رہا ہوں اے اللہ کے پیغمبر آپ میری ایک رائے کو مانیں آپ کسی کو کچھ نہ کہے چھری ہاتھ میں لے اور جا کر اپنا جانور نہر کرے کوئی کسی کو بھی کچھ نہ کہے چھری ہاتھ میں لے میری بات مانے چھری ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی نے جا کر جب اپنے جانور کو کاٹا بسم اللہ کہہ کر پلٹ کے دیکھا تو ہر ساتھی اپنے جانور کو لٹا رہا تھا ذبح کر رہا تھا اور ذبح کرنے میں اتنا جلدی کر رہے تھے کہ خطرہ تھا کہ چھلیاں ایک دوسرے پہ نہ چل جائیں کہ اتنا دیر ہو گئی اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے میں ہم تو سمجھے تھے اللہ کے نبی ہمارا امتحان لے رہے نبی نے جب دیکھا پورے ہدایبیا میں لوگوں نے جانور لٹا دیے اور ذبح کر رہے چہرہ کھل خل کھلا اٹھا کیا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے تھے تو حدیث کو سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے محدثین کے اختلاف فقہاں کے اختلاف فقہوں کے اختلاف اگر محدثین کی طرف فقہاں کی طرف یاد رکھیے نسبت درست ہے تو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے یہ کوئی ایپ کی بات نہیں ہے ہر انسان سے ہو سکتی ہے انہوں نے لڑانے کے لیے ایسا نہیں کیا لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ جب حدیث مل جائے حدیث کا صحیح مفہوم کسی اور راستے سے آ جائے ہم اس کو عمل کریں ان بزرگوں کا احترام اپنی جگہ یہ ان کی گستاخی نہیں ہے اگر کوئی اس واقعہ کو بیان کرے تو کیا خیال ہے پھر سارے اصحاب الدے کی گستاخی کر رہا ہے ان سے غلطی ہو گئی سمجھنے میں صدیق کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی یہ صدیق کا گستاخ ہے نہیں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے ایک عالم سے ایک مستحد سے ایک محدث سے ایک امام سے لیکن شریعت نے ضابطہ یہ رکھا ہے کہ اگر کسی کے سمجھنے میں غلطی ہے تو جب حقیقت کھل جاتی ہے جس کے پاس حقیقت آئے اس کا احترام اپنی جگہ اس حقیقت کو وہ حقیقت کیا ہے اللہ کا قرآن ہو سکتا ہے محمد کا فرمان ہو سکتا ہے امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے کتاب الحج کے اندر کہ اندینہ تالو ابن عباسل مدینہ سے ایک وفد آیا حج کیا صحابی رسول عبداللہ ابن عباس موجود ہیں بزرگ صحابی ہیں اس وقت مسئلہ پوچھتے ہیں عبداللہ یہ بتائیں کہ اگر ایک عورت حج کے سارے ارکان و منا سے قدا کر لے تواف الوداع نہ کیا ہو اس سے پہلے ایام مخصوصہ شروع ہو جائیں تو کیا وہ انتظار کرے پاک ہو کر نہا کر پھر غسل کر کے طواف کر کے جائے یا اس کو رخصت ہے جانے کی سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تن پھر فر وہ جا سکتی ہے اس کو معاف ہے طواف الوداع معاف ہے تو مدینہ والوں نے کہا لا نہ بقولك و نہ قول زید عبداللہ اللہ ہمارے پاس بھی صحابی رسول زید بن ثابت ہیں وہ کہتے ہیں نہیں رکنا پڑے گا غسل کر کے طوافے الوداع کر کے آئے گی عورت ہم زید کا فتویٰ چھوڑ کر آپ کے فتوے کو نہیں مانتے زید کا فتوا چھوڑ کر آپ کے فتوے کو مانے نہیں مانتے ہم فرمائے نہ مانو لیکن اذا قدم تو مل مدینہ میری ایک بات کو مان لو جب مدینہ چلے جاؤ واپس تو جا کے تحقیق کرنا اس مسئلے کی تحقیق کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تحقیق کا وعدہ ہے ہم بھی یہی کہتے بھائیوں ہم سے لڑو جھگڑو مت ٹھیک ہے جو کر رہے کرو لیکن تحقیق کرو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر کہ جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے اسی کو مت مانتے جاؤ تحقیق کرو انہوں نے مدینے میں آ کر تحقیق شروع کر دی پوچھتے رہے حتیہ کے انس کی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی یہ سوال پہنچا کہ آپ اس سوال کے بارے میں کیا کہتی ہیں انہوں نے فرمایا ہاں ہاں ہا ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں حج کیا آپ کے ساتھ حج کیا اور جب ہم حج کر کے فارغ ہوئے ابھی طواف الوداع نہیں ہوا تھا کہ ام المن سیدہ صفیہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا جب سیدہ صفیہ ام المنین کے ساتھ مسئلہ ہوا وہ رو رہی تھی کہ میں کیا کروں اللہ کے پیغمبر نے جب حقیقت معلوم کی فرمایا طواف افادہ کر لیا تھا جی ہاں وہ کر لیا ہے طواف الوداع باقی ہے فرما جاؤ پھر تیار ہو جاؤ واپس جائیں ایسی عورت کے لیے تواف الوداع معاف ہو جاتا ہے ام سلیم نے اللہ کے پیغمبر کے دور کا جب حوالہ دیا حدیث سنائی تو حدیث میں آتا ہے خالی وہ مدینہ کی عوام نہیں فتوا دینے والے صحابی سیدنا زید نے بھی اپنے فتوی سے رجوع کر لیا کہ حدیث آ سمجھنے میں غلطی تھی آج سے پہلے صحابی رسول ہے گستاخی نہیں ہے یہ توہین نہیں ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن جب حدیث مل جائے قرآن مل جائے پھر اس کو چھوڑ دیے جاتا ہے اس سے رجوع کر لیا جاتا ہے سارے اہل مدینہ نے پھر وہی فتویٰ لے لیا آج تک کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس عورت کے لیے معاف ہو جاتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اسی ایک نقطے کو ہم نے سمجھ لیا تو ہماری کامیابی کی اسی میں ضمانت ہے کہ ہمارا دین اللہ کا قرآن محمد الرسول اللہ کی سنت ہے اس کے علاوہ کسی کی بات اچھی بھی ہو سکتی ہے قرآن کے مطابق بھی ہو سکتی ہے قرآن کے برعکس بھی ہو سکتی ہے ہم نے اس کو لینا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اس چیز کے مقلف اور پابند ہیں اور یہی ہماری فکر یہی ہمارا منحج یہی ہماری سوچ یہی مسئلہ کے اہل حدیث ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرما دے وہ آخر الحمدللہ رب العالم